سلاد گور سلام لائی گیا یا سہ دیا محب بھگوان سلا گور سلام گیا با سہی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 داہے درمے سخنے قدمے خا کائنات جلا والا ان سب دی چھوٹی بڑی محنت نو قبول و نبول فرما نے گرامی میں جناب دے سامنے جلسے دے انوان دے مطابق مسل حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کم علمی دے اعتراف دے باوجود اللہ جلہ دی امداد محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نگاہ کرم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 असलाफ जड़े साडे गुजरे ने ओ, ऐसे मसले के अंदर गुफ्तगु अपने वास्ते हलाकत का सबब समझते सौ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 جد چاہ جن کرامت شرف بخشنا ربانی وانگو میاں رحمت علی وانگو جھے چاہے حضور دادی کراوی شیر ربانی مستند محتبر متمد ثابت ہو گیا ہزور سرکار جسم روح مبارک دونوں کبرے انور چاہن قبر قید حضور نو نہیں کر سکتی پابند نہیں رکھ سکتی جتھے مرضی چاہن جیس وقت چاہن آسمان تے تر جان ہر ویلے دروازے کلے نے جے دنیا دی روئے زمین جانا جس پاسے چاہ جس وقت چلے نے کوئی رکاوٹ حضور اسلام <away> <going forward> دا بھی ہوئی عقیدہ تمام ہے شیخ ابد الحق محدی برقت رسول فل ہند جنک رات رسول اللہ دا سو بارہ دیدار ہوا ہے میں نال کا حوالہ کیوں پیش کرنا تاکہ پتا لگ جائے کسی خٹے مولوی کی گل نہیں بار گاہ سالت منظور نظر بھی گل ہو رہی ہے اے شیخ ساحب فارسی مدارج نبوت پی آپ نے پورا فصل لکھا ہے اس حیات امبیا مسلے دے فرمایا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 کیا مانوی وا اخروی است ان دلہ فرمایا شہیدا زندگی اخروی ہے, ہے پر فرمایا ہیات امبیا ہیات ہسی دیا بھی اس فرمایا نبیا دی زندگی محسوس بھی ہے اور دنیاوی ہے دنیاوی یہ دنیاوی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 دنیا کھانے محتاج نہیں سن اسی طرح قبر انور دندر بھی کھانے محتاج ہوں جناب اس مختصر جی با حوالے بیان کرنے تو بعد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 جن واسطے رب لالمی ربے انہوں رحمت للعالمین رحمت میں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 کہ سڈا ایمان پہلو ہی یہ ہوئی ہے میں تیرے سامنے حوالیاں دے ٹھیک لا دیا خدا دی قسم کرناب جی نہ کرا کیدہ گلط نہ مہر میرے کملی والے لائیے نبی دے یار لا چیئے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 لکھ جو میرے محبوب لکھ لیج گا گا. کرنا ادھر ویک جناب جی ایک حدیث مبارک مسند دے اندر امام بےحتی نے محدث امام محدتی جن بارے امام شمس الدین زہبی فرما دے نے کل نور <تصفيق> زہبی فرما دے نے بہکی دیا جنیاں کتاب نے نوری نور ہی نور نے <تصفيق> امام بحقی نے ایک رسالہ لکھا انبی کی اصطلاح دی جائے محدسی جز یعنی ایک مسلے محدث حدیث جمع کرے اس کتاب نو آخیا جائے گا جز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 حضور سید عالم صلی تعالی وسلم نے فرمایا حضرت نصر آبی نے حضور نے فرمایا لمبی آؤ احیاء فی قبورہم حضور نے فرمایا نبی اپنے زندہ نے نماز پڑھ دے پہلے اس حدیث تو میں کیوں شروع کیتا ہے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 فرمان لذت لینو لذت لذ اصول ہے کے لیے قرآن پڑھتے نے نماز پڑھتے نے رب دا ذکر کرتے کیونکہ دی روح مبارک نو فرحت نصیب thrill, دا, اللہ دے ذکر نو محسوس جی فرشتیاں دی غذا کی فرشتے کی کھانے اللہ دا ذکر انہوں دی غذا اسی واسطے جدوں توجہ اللہ دا بندہ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 پا با... سارے آرام دہ دجال ویل نا... فرما نے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 خدا قسم کر اہل سنت و جماعت شرف میرے امام آزم ابو ہنیفا بھی سر جا رواں اور روایے جناب حدیث ہم منن حدیث ہم لگے ہاں حدیث پیش کرو تو نے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 فرمایا جتنا بے گل آئے جہاں صحابا نوکھا ہوں پھر فرمایا رجال رجال وہ بھی مرد ہیں ہم بھی مرد ہیں پیروی کیوں کہ امام اعظم بھی تے انہاں خوش نصیب جنہ نے کملی والوں صحابا دیجا کی تی تی صحاب نو ویخیا تیرہ نو, نو ک سنیا جس امام دا, تو مقلد ہے اس امام نے کملی تیرا صحابہ اور تی تی حضرت امام حضر ہے شافی مسلق ہو کے امام اعظم شان دے کتاب لکھی میرا کرنا توجہ فرما اور روایت نقل کر دینا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 محبوب بنایا جہاں دی دی تاغیم و اکرام دی رب سونے نے فرشتے ادور فرما نے و فر لے کے او درود پیش ہوں نام بھی لے نے. او دی برادری بھی لے آدھا کیڑی برادری بھائی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 جناب نے کے مالک نے دیکھ کر خدا دیا بندی اس حدیث اسے کملی والے فرما نے مینو آواز پہنچ دی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 اسدیش چمے دیہات ہزور فرما نے میں خود سننا خود سننا یعنی جمعہ دا اعزاز جمع جمع دی اہمیت نہ ہے حضور فرما نے فرشتے ہٹ جی میں خود آواز سننا کی مطلب جی بادشاہ قدی قدی کدی کھلی کچاری لا ل آگے پیچھے او دا عملہ کم کرتا ہے پر کدی موجت بادشاہ آ جائے تو کی بھی آدھ آن کے مینو سناو معلوم ہوا جمعے والے دہاند لال امت کچہ لے فریادہ دے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 نکاح کر سکتی نکاح کر سکتی لازم ہے مطلب خسم مر جائے عورت کنے مہینے انتظار کر دیئے بولو چار مہینے بابا جی دو مہینے مہینے کی بیٹھے کنے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 دنیا والے لکھے امام کسطلانی جن نے بخاری لکھی ہے مسلک دے مشرج دے چار سو سال پہلا لکھ گئے کن سو سال پہلا؟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 لو ایک ہوتا وڈے دن دیوبند ہگیا ہوں چھوٹے کیڑے مکوڑے جہاں کا کی قیدا بھی اکائے علماء دو علماء دیو دلاما اے اوی جناب جو الحد الحد خلیل امبیٹوی دیاں بھی دیا تے محرم موجود نے تمام دیوبندی مولوی جنہیں لکھا, ہے؟ اے رسالہ انہیں لکھا ہے انہیں جدو آلہ حضرت بریلوی دیو بندیاں دیا عبارت کٹ کے ناچ کتاباں بیچو لکھ کے تے لے گئے سن عرب مسلم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 عربی یہ ہے کہ زندگی آپ کی دنیا بھی ہے ایک ان پیو کی طرف کٹیا اربی چ لکھا ہے تو دنیا لکھیا یا تن معلوم ہویا الحمدللہ اہل سنت و جمد دہی دہ برہ جہابی اہل خبیس اے دی کتاب تو ذاکر کتوں بیروت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 نبیان دی نکلی واپس حضرت قبر شریفت اتاری اتار کے نکلے نے فرماندے نے مدار متک نے فرمایا جدو میں سرکار رکھ کے تے باہر نکلن لگا نا حضور دے دونٹ مبارک پہلتے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 کوئی چک سکتا ہی ابو بکر oh, صدیق ہی سی چکی دا سی. آلہ آلہ آلہ سبحان اللہ اللہ ہے پاک دی قبر شریف کتے بنی جیت آپ سرکار دا انتقال ہوا کی گل کرنا جڑی حضرت شیخ محکت نے کی سڈا کی دیخلا دلوی والا ہے بولو کی جدہ پوچھے کوئی سڈا کی دا وہی ہے جا شیخ ابد دے مت آپ نے حضور سرکار دے دفن دے, کفن دے مسئلے لکھے نے لکھ کے نا اخیرت فرما دے نے فرمایا یار میں کفن دفن حضور ہزور دیا گلا نے سمجھو فرمایا چپ جی لگا ہوئے نا کنجر خانہ سلطان رائی دا.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 خوش بخت میں <تصفيق> <tune> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <سرکار> بار بار کفن دے دفن دے موت گل لکھنی پیے جی وجہ میرے دل تے سیاہی جی چھا گئی ہے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 جنہ نال نے مسلے حضور دیا تعبیر کر سکو بیان کر سکو فرمایا تو بہتر ہونا ہے تو نال ہی فرمایا رحم حدیث دی کتاب بخاری تو ہی پہلا لکھی ہے <تصفح> او امام مالک فرما نے میں <متحد> <متحد> <متحد> پسند نہیں کرتا کوئی بندہ اکھے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 جو تنو مشکل آوے میرے محبوب تو مشکل آؤں گی تو ایمان دس ایڈے وفادار نبی ہائے <تسلح> ایڈے وفادار سونے محبوب اور جنوب سدا خیال رہ جی تکلیف تھوڑی جی پہ انہوں نے دکھ محسوس سو ہوتا ہے رنج دس حسن محسوس سو ہوں O خدا دے بندہ اس کا نام دار دی رحمت للہ لمی در تک جان مگر کملی والے سرکار دی شریعت سمجھ آئی کہ نہیں آئی, آئی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 مفت ترپتا جاگ گا مفت تیرے نام دے لوٹی جاگا غلام مصطفی کر میں بکی جاؤ مدی نلام مو سفل کر میں بکی جاؤں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 محمد نام سو سر بازا جا دیا بندے والے لکھ دکھا والی لکھ تکلیف والی ویخر افغانیا بوکھے پیس کوئی شہ نہیں لبھی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 میںما بی کہ نہیں بٹھی اس وی پہن نہیں اس قوم نو یاد آجی کدو یاد آئے جدوی آخر نہ شرم کر نہیں دے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 سکول پڑھن پڑھا جہاد مستفی ہو جان جہ نہیں دے دے دے دے دے جہنم جان گے جان گے یہودی نظام تعلیم ہے اور یہ کا نظام تعلیم ایک سازش و مربت کے خلاف انہوں کا جہادوں نو چڑ دے اندر بہا لیا بنا کی دی بجائے تیا نو فاطمت دے دقشے قدم چلاؤ Oh بازاری نہ yes, بنا تجارت نہ ہے, کوئی بوتل ہے،, تی پیش کی تی ہے. کیا جی یہ جناب پچھے مشہور دے گی بوتل کی بوتل چیتی ایمان نال اوی نوٹر بورڈ لگے نے چھ چھڑیاں چاٹے کٹ کے بیٹھی نے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 عوام دا جہاد میں جہاد اے ہر کسیتے اے اس واسطے دعا کرو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلسے والے مسلمانوں اللہ ساڑی غیرت بیدار فرماوے اللہ ساڑی سمجھ بیدار فرماوے اللہ سانو دشمن سجن کی پہچانتا فرماوے آخر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 منٹ لوے بہ جائیں منڈا نہیں اٹھے بھی فرمند نے اس دنیا کولوں منگ پنا فکیر اس دنیا دے ira